سر تغابن سے ابتدا ہے سر تغابن مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے اس میں 18 آیتیں اور دو رکو ہیں تغابن کے معنی ہیں ہارنا اس سر مبارکہ میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کا ذکر ہے یعنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ در حقیقت اپنی زندگی کی بازی کو ہار گیا بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یوسف بح اللہ کی معاف سماوات وما فل جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں لہ الملک اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے وہ لہ اور اسی کے لیے تمام خوبیاں ہیں وہو اعلیٰ کل شعی قدیر اور وہی ہر چاہت پر قادر ہے خالہ قاکم وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا فمین کم کافر پس تم میں سے بعض کافر ہیں و کم مؤمن اور تم میں سے بعض مومن ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے یہ تصور جس قدر قائم و دائم ہوگا خوف خدا کا غلبہ ہوگا اور انشاءاللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی ختم قادری شریف کے بعد بھی یہی تصور قائم کیا جاتا ہے یقیناً خوش نصیب جو اس مبارک محفل میں شریک ہوتے ہیں وہ جب یہ تصور قائم کر لیتے ہیں تو اس تصور کی برکت سے وہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں ہر اتوار کو اثر کا مغرب مسجد باہر شریعت میں مرد حضرات کے لیے ختم قدر شریف ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف فرمائے واللہ تعملون بصیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے خلقت سماواتی وردب بالحق اللہ نے آسمانوں اور زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پیدا فرمایا حق کے ساتھ پیدا فرمایا ٹھیک بنایا جس کا کوئی ایب نکالا نہیں جا سکتا جو ہر نقص سے پاک ہے جیسی آسمان کو ضرورت تھی ویسی خوبیاں آسمان کو دیں جیسی زمین کو ضرورت تھی ویسی خوبیاں زمین کو دیں وہ اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں وہ آخنا اور تمہاری بہت اچھی شکلیں بنائیں انسان کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت شکل میں پیدا کیا کیا انسان نے کبھی اس کا شکر ادا کیا اگر یہ دو آنکھیں اپنے مقام کے بجائے پشانی پر ہوتی ہیں تو صرف تصور کریں کہ کیسا عجیب و غریب منظر ہوتا یا دو ہونٹ میں سے ایک ہونٹ نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہوتا اور دوسرا ہونٹ اوپر کی طرف چڑھا ہوا ہوتا اور دانت باہر ہوتے تو آپ سوچیں کیسی بھیانک شکل ہو جاتے تو کتنی پیاری شکل اللہ تعالی نے ہماری بنائی وہ ارئی ہل اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے یا علامات وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ یا علام و تو اور وہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ماتونا اور جو تم ظاہر کرتے ہو واللہ بذات اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے فروم ان قبل کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ پس ان کافروں نے اپنے برے کاموں کے وبال کو چکھا یعنی برے کاموں کا انجام برا ہوا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اس وجہ سے کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آتے تو پس وہ کہتے اب بشر ہوئی کیا ایک عام بشر ہماری رہنمائی کرے گا کیونکہ کافر نبی کے مقام و مرتبے کو تو سمجھتے نہیں تھے تو وہ نبی کو عام بشر کی طرح سمجھتے تو وہ کہتے کہ ہم قوم کے سردار ہیں ایک عام بشر کے پیچھے کیسے پس انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے منہ پھیر لیا وسطن اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زلیل و رسو فرما دیا وسطن اللہ کہتے ہیں بے پرواہ ہونا اللہ رب العالمین نے یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے تو انہوں نے کفر کیا تو رب العالمین نے اپنا غضب نازل فرمایا واللہ اللہ غنی حمید اور اللہ غنی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں حمید ہے ساری کائنات اس کی تعریف بیان کر رہی ہے ذام الدین کافرو کافروں نے یہ گمان کیا اللہ یو بآسو کہ وہ ہرگس اٹھائے نہ جائیں گے انہوں نے یہ سمجھا کل اے محبوب آفرمائیے بلا ہاں کیوں نہیں وہ ربی میرے رب کی کسم لانسون ضرور ب ضرور تم کل بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے ثم پھر لتنبا ان بیما عمل تم جو تم نے عمل کیا اس کا ضرور بضر تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں اس کی خبر دی جائے گی وزال یسیر اور یہ سب کچھ کرنا اللہ پر آسان ہے فَآمِنُوا بلّہ کی پس ہی تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر و نور أَنزَلْنَا اور اس نور قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا قرآن پاک نور ہے جو اس سے وابستہ ہو وہ بھی نور سے پر نور ہو جاتا ہے واللہ اللہ اور اللہ تعالی بیما تعملون ملون خبیر تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے یوم یجمعکم وہ اللہ تم سب کو جمع فرمائے گا لی الجمعی اس قیامت کے دن میں کہ جس دن سب جمع کیے جائیں گے یوم کا قوبن اور وہ دن ہارنے والوں کی ہار کو ظاہر کرنے کا دن ہوگا جو زندگی کی بازی ہار گئے جو دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھے اور جنہوں نے آخرت کو تباہ کر لیا ان لوگوں کی تباہی اور بے بسی کو ظاہر کیا جائے گا وہمیں یؤ میں ملہ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے وہ عمل صےہن اور اچھے عمل کرے ی کف فآن اللہ تعالہ اس کی خطؤوں کو مٹا دے گا وہ یُد خل ہو جناتتن تجری من تحتی ہ اور اللہ تعال اسے۔ ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گے خالدین افیہ ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دو چیزوں کا ذکر ہے ایمان اور اچھے عمل اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور برائیوں سے بچتے ہوئے اچھے عمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے الفوز العظیم <سؤال> یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی حقیقی کامیابی ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ نا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا الاشا نار یہی لوگ جہنمی نمی ہیں خالدین فیحا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانا ہے پلٹنے کی جگہ ہے جہنم بہت بری ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرمایا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ رود السلام بنے اللہ